تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے جسے پکارتے ہو گڑ کر اور آہستہ کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچ آئے تو ہم ضرور احسان مانگے